شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان حد رحم والا ہے لام لام احسیب الناسو کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ایترا کو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے آمننا کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے وہ لائفان اور وہ آزمائے نہ جائیں گے والقت اور البتہ تحقیق فتن اللہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کی ان لوگوں کو منقبل جو ان سے پہلے تھے فلاح علم اللہ دینا سادا کو ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا ولا يعلمن اور کا البتا ضرور جانے گا جھوٹوں کو ام حسب اللہ کیا سمجھا ہے گمان کیا ہے ان لوگوں نے یا ملونت سے آتی جو برائیاں کرتے ہیں خون آ کہ وہ ہم سے سب لے جائیں گے یا ہم سے بچ کر نکل جائیں گے سا برا ہے ما یا جو فیصلہ کر رہے ہیں ما کان من کانہ یرجو جو امید رکھتا ہے یقین رکھتا ہے علی کا اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر فعین اجل اللہ بس میں شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ مدت بقت لا لاعت البتا آنے والا ہے وہ وہ سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اور من جاہدہ اور جو جہاد کرتا ہے فعنّام جاہد النقسی ہی تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ عنین البتہ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہانوں سے وَََََََيين اور وہ لوگ امن و جو ایمان لائے امل الصالحاتى اور نيک اعمال كيے رععقفيں البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے صحيح آتى ان كى غلطياں ورنظيں اور ہم ان کو بدلا دیں گے احسن اللہ اچھا اس کا كان یعملون جو وہ کیا کرتے تھے بسيين الانسان اور ہم نے وصيت کی انسان کو بھی والدین ہی اپنے والدین کے ساتھ حسنا بھرائی کی وا ان جاحدہ کر اگر وہ تج پر تج کو مجبور کریں تجھ پر زور دیں لیتشرکا بھی کہ تو شرک کر میرے ساتھ مالیسالا کا بھی علم جس کے بارے میں تج کو کوئی علم نہیں ہے فلا تطیهما اصتنا اطاعت کرو دونوں کی الیہ مرجعکم اے تمہارا لوٹنا ہے فانبئکم پس میں تم کو خبر دیتا ہوں بیما تعملون اس چیز کی جو تم کرتے ہو والذین اولو امن و جو ایمان لائے واعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لہ ندخلنهم في الصالحین البت هم ان کو ضرور داخل کریں گے نیکوں میں وامنا الناس یہ لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ آمنا ہم ایمان لائے بالله اللہ کے ساتھ فاذا فا اوذیا في الله پس جب وہ تکلیف دیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں جعل فتنۃ الناس بنا دیتا ہے لوگوں کے اے ستانے کو لوگوں کی مصیبت کو کا آزاب اللہ ہی اللہ کے عذاب کی طرح والا انجہ اور اگر آئے نصر میں رب کا بدت تیرے رب کی طرف سے رقول البتا و ضرور کہیں گے انا کنہ محکم بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے او علیہ صلاح کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی علما زیادہ جانتا بیما اس چیز کو فی صدور العالمین جو جہان والوں کے دلوں میں ہے جہانوں کے سینوں میں ہے ولاء الََََََََََََََََََََ اللہ اللہ دینہ امن اور ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ولافقین اور ضرور جان لے گا منافقوں کو وقال اللہ اور کہا ان لوگوں نے کافروں جنہوں نے کفر کیا اللہ ان لوگوں کے لیے امن جو ایمان لائے اتبعو پیروی کرو سبیلا ہمارے راستے کی و النحمل اور لادم ہے کہ ہم اٹھائیں خطایا تم تمہاری غلطیاں تبارے گناہ و ماہوں بے اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے من ہوں ان کی غلطیوں سے منشین کچھ بھی ان حملہ کر دے بو بے شک وہ جھوٹے ہیں والا والا یا ملنا طالیٰ ہوں وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ و االم ما تالم اور ان کے بوجھوں کے ساتھ کوئی اور بوجھ برا اگ والا یس عالنا اور البتہ وہ ضرور سوال کیے جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن انکاروں یفتاروں اس چیز کے بارے میں جو وہ جھوٹ باندھتے تھے والا اور البتہ تحقیق ارسلنا نوحا ہم نے بھیجا نوح کو علاقوں میں ہی اس کی قوم کی طرف پلا بھی تھا فیہم پس وہ ٹھہرا ان میں الفا ثنا تن ایک ہزار سال اللہ خمسینہ آمن مگر پچاس کم فعقدہ ہم طوفانوں پس پکڑا ان کو طوفان نے وہ ہم ظالمون اس حال میں کہ وہ ظالم تھے ف انجیناحوں پس ہم نے نجات دی اس کو بس حاب سقینتی اور کشتی والوں کو واج الناہا اور ہم نے بنایا اس کو آیت نشانی دل جہانوں کے لیے وہ ابراہیم اور ابراہیم کو ارقال علی قومی ہی جب اس نے کہا اپنی قوم کو اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی وقوع ہو اور اس سے درو خیر یہ بہتر ہے تمہارے لیے مخاطب ہو ان کن تم تعلم اگر تم جانتے ہو ان تبدون مندون اللہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا صرف اور صرف اوتھان بھتوں کی تخلق اور تم گھٹتے ہو جھوٹ ان لوگ اللہ دینا یقیناً تم عبادت کرتے ہو مندون اللہ, اللہ کے سوا لاقن نہیں وہ مالک تمہارے لیے رشت کسی رزق کے فقط ہو اند اللہ رشتہ بس تلاش کرو اللہ کے پاس و اغبد ہو اور اس کی عبادت کرو بشکر اللہ اور اس کا شکر کرو ارحت تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ تحقیقوں نے تم سے پہلے رسول, نہیں ہے رسول پر اللہ بلا المبین مگر بادے پہنچا دینا اوللم یار کیا انہوں نے نہیں دیکھا کئی فدی کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم وید ہو پھر اس کو لوٹاتا ہے ان نزالے کا یقینا یہ اللہ اللہ پر سیر آسان ہے قل کہہ دیجیے سیر و الارضی چلو زمین میں فندورو پس دیکھو کیسے اس نے ابتدا کی پیدائش کی فلم اللہ پھر اللہ تعالی یونش النشعت دوسری پیدائش بنائے گا پیدا کرے گا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علاپ الشین ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے یو ادب اشاع جس کو چاہتا ہے آداب دیتا ہے وہ ارحب اشاؤ جس کو جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے وہ اللہ ہی اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے و ماں ان تم جزین اور نہیں ہو تم عازز کرنے والے پھر عرد زمین میں ملاپسبائی اور نہ آسمان میں و مالا کمر نہیں ہے تمہارے لیے مندون اللہ اللہ کے علاوہ میں ولی کوئی دوست بلا نصیر اور نہ کوئی مددگار و اور وہ لوگ کا فرو جنہوں نے فرق کیا بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وارفائی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا اولا کا وہ لوگ یہی اسو نا امید ہو گئے مایوس ہو چکے ہیں میرے رحمت میری رحمت سے وہ اولا اور وہی لوگ ہیں لاہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک فما کا جواب قوم ہی پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ مگر ان قالو کہ انہوں نے کہا او ہو اس کو قتل کرو او ہر یا اس کو جلا دو فنچا اللہ بصل تعالیٰ نے اس کو نجات دی بنا ناری سے ان نافداری کا بے شک قسم الآیات البتا نشانیاں ہیں لقومی مینون ایمان لانے والی قوم کے لیے وقال اور کہا انمر تخص من مندور اللہ ہی بے شک تم نے پکڑا ہے اللہ کے سوا صرف اور صرف اوسان بتوں کو مبدہ تبینی کم آپس میں دوستی کی وجہ سے فی الحیاتی دنیا یا واپس میں دوستی محبت کے لیے محبت کے لیے پھر حیات دنیا دنیا زندگی میں پھر قیامت کے دن بعدکم کفر کرے گا تمہارا ٹکانا بعض بعض جہنم ہے مالکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی بھی مددگار بس ایمان لایا اس پر لوٹ وقال اور کہا ان مہاجر الرب میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف انداح بے شک و عزیز الحکیم وہی غالب ہے خوب اور کمال حکمت والا ہے اور وہاں بنا رہا ہوں اور ہم نے عطا کیا اس کو اس حاق و یعقوبا اور یاقوب و جالنا فی درۃوا تھا اور ہم نے بنا دیا اس کی اولاد میں نبوت کو و کتابہ اور کتاب کو وہ آتئینہ اجراحف دنیا اور ہم نے دیا اس کو اس کا اجد دنیا میں وہ انحف العرا کی نمین صالقین اور بے وہ و آقرت میں نیکو میں سے ہے وہ اور لوت کو اس قار قوم ہی جب اس نے کہا اپنی قوم کو انفاح کہ کو من جہان والوں میں سے کوئی ایک بھی نادی کم اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں المنکر کا راب برائی کو فما کارا جواب قومی ہی پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ انقالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا ایتینا لے ہمارے پاس بھی عذاب اللہ اللہ کا عذاب ان من منسادقین اگر تم انکنتا اگر ہے تو من یقین سچوں میں سے اعلیٰ رسول اور جب آئے ہمارے بھیجے گئے ابراہیم ابراہیم کے پاس بلپش بلپش خبری کے ساتھ قال انہوں نے کہا ان مہلو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہلحادی اس بستی کے رہنے والوں کو ان الاحہ کار مظالمین یقینا اس کے رہنے والے ظالم تھے ظالم ہیں قالا کہا انہا فیہا بے میں لوتن لوت ہے قال انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں بیمان فیہا اس کو جو اس میں ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ ہم اس کو ضرور نجات دیں گے وَأَحْلَهُ اُس کے اہل کو اِلَّمْ رَآتَهُ مگر اس کی بیوی کانت میں الغابرین و پیشے رہنے والوں میں سے ہے بلما اور جب آئے رسولنا ہمارے رسول لوتن لوت کے پاس سی ابیہم ان کی وجہ سے مغموم ہوا سی ابھیم اس نے برا محسوس کیا یا غم میں ڈالا واداخہم ذرا اور ان کی وجہ سے طاقت کے اعتبار سے اس نے کمی محسوس کی وقالوں نے کہا لا تخف نادر ڈر و لا اور نا غم زدہ ہو انا منجو کا ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو و اہلا کا اور تیرے اہل کو علم تک بگر تری بیوی کانت من الغابرین و پشے رہنے والوں میں سے ہے انا بے شک ہم منظر نازل کرنے والے ہیں اتارنے والے ہیں اللہ اہلی حاضر کریتی اس بستی والوں پر رجزن عذاب من سماعی آسمان سے نما کارن سکون کے فسق کرنے کی وجہ سے والا قطر تحقیق ترق نہ منہا ہم نے چھوڑا اس میں آیتم بین تن نہنے والے, نہ والے بن کر فقب نے جٹلایا اس کو, پس کو فی پس وہ اپنے گھروں میں گٹنے ٹیکنے والے وادن اور آگ کو و اور سمود کو تبین لکم اور تحقیق واضح ہو چکی تمہارے لیے مساکی نہیں ان کی جگہیں وزین علّہ الشعطانہ ہوں اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو پسندہ ہوں عنی پس ان کو روک دیا راستے سے کار ہوں حالانکہ وہ بہت عقل والے بصیرت والے تھے سمجھدار تھے وہ کارون اور, اور فرعون کو فرآون اور حامانہ اور حامان کو موسا بالبیناتی اور بتا تحقیق لایا ان کے پاس موسا والے دلائل پستک بروفل عردی تو انہوں نے تقبر کیا زمین میں وہ ماکان و سابقین اور نہیں تھے وہ سبت لے جانے والے یا بچ نکلنے والے فکلن اخذنا بھی ہی تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا گنا کی وجہ سے پکڑا ہم پس ان میں سے من ارسل ہاس با جس پر ہم نے پتھراؤ کیا ان میں سے من اکالت حسیہ ہاتھوں جس کو پکڑا چیخ نے امین ہم اور میں سے من ایسے ہیں خصفنا اور با جس کو ہم نے تنسایا زمین ومنہ من اغرقنا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا وما کان اللہ لیظلمہم نہیں ہے اللہ تعالی ان پر ظلم کرنے والا کہ ان پر ظلم کرے ولیکن کانو انخسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر کرتے تھے مصر اللہ دین اتقادو من دون اللہ اولیاء مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ دوست مصر العنقبوت ایک مکڑی کی مثال کی طرح ہے اتقادت بیتا اس نے پکڑا ہے گھر وا ان اوہن البیوت اور گھروں میں سے کمزور گھر لا بیت الانکبوت مکڑی کا گھر ہے لو کان یعلمون کاش وہ جانتے ان اللہ یقینا اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما يدعون من دونیہ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ بنشئ کچھ بھی وہوالعزیز الحکیم اور وہ خوب غالب بہت حکمت والا ہے وہ وَتِلْكَ الْمِثَالُ نظری بُحَالِ الناس اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے وَمَا يَعْقِلُوهَا اور نہیں سمجھتے اس کو اللہ العالمون مگر جاننے والے خلاق اللہ السباوات والارضہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالحقی حق کے ساتھ ان فِي دَالِكَ لَآیَتًا بے شخص میں نشانی ہے للم اتلو پڑھ ماحق ربی کا جو کیا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے میں سلاد اور نماز قائم کر انََََََََََت یقینا نواز تنہا روکتی ہے انفا شاہ بے حیائی سے ور منکری اور برائی سے ولاد اکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے وہ اللہ علم تعالیٰ جانتا ہے ما مادنا جو تم کرتے ہو ولابی اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے اللہ بلتی مگر اس طریقے کے ساتھ یہ اصل مجھے اچھا ہے اللہ, اللہ دینا ظلم المن ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وقول اور کہو آ منہ بلدھی ہم امام لاہ اس کے ساتھ ام ذلا علین جو نادر کی ہماری طرف طرف گئی ہے جن کو ہم نے کتاب دیمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ایمان لاتا ہے بہد اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتی ہماری آیات کا کافر ہوں مگر کافر کن تتلو اور نہیں تو پڑھتا تھا من قبلی ہی اس سے پہلے من کتاب بلا تھا کتو نہ تو لکھتا تھا بھی مینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے اذن اس وقت شک کرتے البتے باطل پرست بل ہوا بلکہ وہ آیات تم بے نا تم واضح نشانیاں ہیں آیات ہیں فی صدور اللہ زینا ان لوگوں کے سینوں میں ارت العلم جو دیے گئے علم ہمارے آیاتی نا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے ساتھ اللہ مگر وقالو انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات میں ربی ہی کیوں نہیں اتاری گئی اس کی اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کل کہہ دیجیے ان آیات اور عمد اللہ یقیناً نشانیاں اللہ کے پاس ہیں و ان انا ندیر مبین اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح علم کیا ان کو کافی نہیں ہوا انزلنا علیکل کتابا کہ بے شک ہم ہے ہے پر کتاب اللہ تعالی بینی میرے اور تمہارے لائے باطل کے ساتھ وقفرو باللہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اولائک هم الخاسرون وہ ہلو خسارہ اٹھانے والے ہیں و یستعجیروننا بالعذاب ی اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب ولولا اجل مسم ما کرنا ہوتا مکرا وقت البتہ ضرور آتا ان کو ان کے پاس عذاب آداب البتہ ضرور آتا ان کے پاس اچانک وهم لا يشعرون نہ رکھتے یس تاجرون قبل آداب وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب وہ ان جہنم اور بے شک جہنم لبی تم بال کافرین البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو یوم یب شاہم الداب جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب۔ من فوقہ ان کے اوپر سے و من تحتی یا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ فول اور کہے گا زو کو چکھو ما کن تم تعملون جو تم کرتے تھے یا عبادی اللہ اے وہ لوگو اے میرے وہ بندو جو آمن جو ایمان لائے ہو اندی ارضی شک میری زمین واسعت بہت وسیع ہے یا فدون بس میری ہی عبادت کرو کل نفس ہر جان ذائقت الموت موت کو چکھنے والی ہے ثم الینا پھر ہماری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے والذین اروا لوگ امنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ان کو بے انهم ملل جنتی البت ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے جنت میں غرافن ایسے بادلہ خانوں کی تجری چلتے ہوں گے من تحتها اس کے نیچے سے الانہار و دریا خالدین فیها وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نعم اجر العاملین اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر اللہ دینا وہ لوگ صبر ہوں جنہوں نے صبر کیا وہ ربی میں توقع اور اپنے رب پر وہ توقل کرتے تھے وہی منداب بتن اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں لا تحمل ہا جو نہیں اٹھاتے اپنا رزق اللہ یا ہا اللہ اس کو رزق دیتا ہے وہ اجاک اور تم کو بھی وہ سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ولا ان اگر آپ ان سے پوشے من خلا کسماوات ہی کس پیدا کیا آسمانوں کو وربہ زمین کو وہ سخار شمس والمر اور مشقت کیا ہے سورج اور چاند کو اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ البتہ اللہ رزق اللہ پھیراتا ہے ہے کو جس کے لیے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں سے خوب جاننے والا ہے ان اگر آپ ان سے سوال کریں من کا اس کے مرنے کے اس کے بنجر ہونے کے بعد یا قول ان اللہ البتا وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے قل الحمدللہ قد هدیت یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثر هم لا يعقرون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے نہیں سمجھتے وما هذه الحیات الدنيا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا لهو و مگر کھیل اور دل لگی یا کھیل اور تماشا انت دار الآخرت اور بے شک آخرت والا گھر لاہی الحیبان وہی اصل زندگی ہے لو کانو یعلمون اگر وہ جان لیں فا اذا ركبوا في الفلکی جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے ان کو الا خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو دین کو فلما نجاہم فسبن کو نجات دیتا ہے رز برری نیکی کی طرف ادا ہمیشہ رہوں اچانک شرک کرتے ہیں لیک فروتا کہ وہ نہ شکری کریں بیمہ اس چیز کی آ تی نہ ہوں جو ہم نے ان کو دی اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں فصوف یا پس بس قریب یہ جان لیں گے اب علم یعنی انہوں نے دیکھا نہیں ہے انا جالنا حرمن آمینہ کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا اور یو تخت من ابل اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کی اس کے ان کے ارد گرد سے کہ وہ باتر پر ایمان لاتے ہیں وہ بن امت اللہ یب فرون اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں امن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے ای مینس آدمی سے افترا علی اللہ کذبا جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ او کذب بالحق یہ حق کو جھٹلایا لما جاءہ جب اس کے پاس آیا الیس فی جہنمہ کہ نہیں ہے جہنم میں مسم للکافرین کافروں کے لیے کوئی جگہ واللہ الذین اور وہ لوگ جہادوا فینا جنہوں نے کوشش کی ہم میں لڑا دیے نہ ہم ہم بتا ان کو ضرور ہدایت دیں گے دکھائیں گے سبلا لنا اپنے راستوں کی وا ان اللہ اور بے اللہ تعالی لا معل محسنین اور بتانے کی کرنے والوں کے ساتھ ہے